اور مشرق بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجنی نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے جیسا ہی ان سے اگلو نہیں کیا تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دیا